نحمده ونسلِّم ونسلِّم على رسوله كريم أما بعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهلنا صراط نستقيم شواط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق وصله النبي الكريم اللهم اشغل جوال حلا بطاعتك فَقُلُوبُنَا بِمَعْرِفَتِكَ وَشْرَنَاتُ حَيَاتِنَا في لَيْلِنَا وَنَهَارِنَا وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ وَكُلْنَا كَمَا كُنْتَ لَوْنَ آمِينَ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 سعیدی یا سیدی یا سیدی یا یا سیدی سیدی مکی یا مدنی یا اللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز صورت البقرا کی آیت نمبر 257 سے ہوگا اللہ رب العالمین نشاد فرماتا ہے اللہ ولی منو یوق رجحم من الظلمات الن نور اللہ مومنوں کا والی ہے دوست ہے وہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے ولدین کفرو اول احمت یق رجونا مین نور الا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 کے واسطے کے بغیر آپ کے وسیلے کے بغیر اللہ رب العالمین تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا سر جمعہ آیت نمبر دو اور تین میں ارشاد ہے ولدی باطف المین رسول منہ وہی رب ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا یتلو علیہ آیا رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ زکی ہم <وَيُزَكِّهِم> اور یہ رسول انہیں سترا اور پاک کرتے ہیں <وَالْحِكْمَة> اور یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وہ ان قانون قبل مبین اور اس نبی کی آمد سے پہلے بے شک وہ سرور کھلی گمراہی میں تھے یہ رسول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 جسے نور ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ملا یہ نور کے جو سلسلہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو رب کا قرب مل رہا ہے یہ سلسلہ صحابہ اور اہل بیتے اتحار میں منتقل ہوا پھر اولیا کاملین اس سلسلے کو بڑھاتے رہے آگے پھیلاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادل جیلانی علیہ رحمہ کی آمد ہوئی اور آپ قطبیت عزما کے مقام پر فائز ہوئے آپ غوثین بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک جسے بھی فیض ملے گا فیض تو رسول اللہ کا ہے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 والجن لحم مشائق و کا لہم مشائق انسان میں بھی پیر ہیں جنات میں بھی پیر ہیں فرشتوں میں بھی سردار ہیں وہ انا شیخ اور میں سب کا سردار ہوں مجدید ثانی علیہ رحمٰ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ولایت اور قرب کا خصوصی اور مرکزی مقام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 یعنی اب جب کسی کو فیض ملتا ہے تو وہ آپ ہی کی وساطت سے اور آپ ہی سے ہو کر اسے نصیب ہوتا ہے خود حضور رضی اللہ آپ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں افلت شمو سل اولین و شمسنا لا اولابو تمام اگلوں کے تمام پچھلوں کے سورج غروب ہو گئے اور میرا سورج ہمیشہ روشن رہے گا وہ کبھی غروب نہیں ہوگا حضور غصم رضی اللہ تعالی عنہ جو واس کی محفلیں آپ سجاتے اور جو کلمات آپ اپنی واس کی محفل میں اشاد فرماتے آج ہمارا موضوع و کلمات ہیں لیکن ابتدائی طور پر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 یعنی آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر احمد الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ کی علیہ آپ کا مزار گیلان کے صوبے کے دارالحکومت رش کے ایک مضافاتی علاقے سو معاصرہ میں ہے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 حضرت عائشہ بنتے سید عبداللہ بن یا رحمتہ اللہ کی تعالی علیہ صاحب کرامات ولی گزری ہیں کنیت ابو محمد ہے حضور غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چار نکاح فرمائے مگر یہ نکاح ایک ساتھ نہ تھے مختلف مواقع پر جو نے پوری زندگی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 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ تو رب کی طرف ہے آج کسی کے ہاں چار یا پانچ بچے ہوں تو وہ بچوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا تو حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے اپنی توجہ اللہ کی طرف مبزول رکھی وہ کیسے رکھی اس کے بارے میں خود حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالی نے ایک نقطۂ اشاعت فرمایا اور یہ نقطۂ امام عبد الوہاب شارانی علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب طبقات کبرا پہلی جلد صفحہ نمبر 111 پر اور علامہ علی قاری نے نصحت القاطر میں صفحہ نمبر پانچ پر لکھا اب فرماتے ہیں اپرماتے ماں بلیدہ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 بارگاہ علاقے میں عرض کرتے اے مالک میرا سب کچھ تجھ پر قربان ہے تیری بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں یا ربی کئی فا دی روشی وقت برحانی ان کے مالک میں اپنی روح بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ پھر اس طرح ارض کرتے مالک میں کیا پیش کروں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 ابا محمد رضی اللہ عنہ فقول له جب آپ فرما رہے تھے تو آپ کے بیٹے بہاب نے عرض کی ابا جان آپ ہمیں وسیعت فرمائیے نصیحت فرمائیے فقول لہو دیکھیں ساری زندگی اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم دیتے رہے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 تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی فرما برداری کرو ولا تخف آحدن اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو ڈرولہ ترجہو اللہ کے سوا کسی دنیا دار سے امید قائم نہ رکھو وکیل وجل کلو بادشاہوں کے دروں پر ٹھوکرے مت کھاؤ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 آپ نے رب کی تعریف اور ثنا بیان کی اور پھر آخر یہ کلیمات آپ کی تھے لا تھے لاغ إلَّ الله محمد الرسول الله حضرت عبد البہ علیہ الرحمٰ جو آپ کے صاحب زادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کل میں طیبہ پڑھنے کے بعد حضور غوثی اعظم یہ کہنے لگے اللہ اللہ اللہ, اللہ،, اللہ، یہی ورد کرتے رہے اور آپ کی روح پرواز کر گئی حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد معلّہ میں قدم رکھا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 اب آپ نے جو علم سیکھا تھا اس علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ریاضتوں مجاہدات کے لیے آپ نے جنگل کا رخ کیا امام عبد الواہب شاہ میں حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں دیکھیں امام عبد الواہب شاہ تصوف کے امام ہیں وہ طبقاتی قبر میں پہلی جلد صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں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 پیدا ہوتے ہی ولی ہیں ماں کے پیٹ سے ولی ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ درج دیا آج ہماری زبانوں میں جو اثر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم گناہگار سیاہ ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں با بنا دے اور ہماری زبانوں میں بھی اثر عطا فرمائے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 عبادت اور علم کا جو مشغلہ ہے صبح سے لے کر رات تک جو پڑھنا پڑھانا جو سلسلہ تھا اسی کے متعلق حضور آدم فرماتے, ہیں فرماتے ہیں کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت یا کے مقام پر فائز کر دیا اور میں نے اللہ کی تائید سے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 یہودی عیسائی مسلمان ہوئے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ سے اوپر چور ڈاکو, لٹے رے, فاجر و ڈاکو فاجر فاسق گناگار لوگ میرے ہاتھ پر تائب ہوئے اور مجھ سے بیعت ہوئے ہر مجلس میں کئی گناہ توبہ کر لیتے اور کئی کافر مسلمان ہو جاتے اور بسا اوقات کئی لوگوں کی روح نکل جاتی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 لوگ میرے پاس جمع ہو گئے میں نے ارادہ کیا کہ اب میں آز شروع کروں اچانک سے مجھ پر کب کبھی تعریف ہو گئی کیا دیکھتا ہوں کہ بیداری میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت علی جلوہ فروز ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا واز کیوں نہیں کرتے تو میں نے عرض کی مجھ پر کب کبھی تعریف ہو رہی ہے اور میں اپنا منہ کھولو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 حضرت ادور غسم رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے جو نظر عطا فرمائی سبحان اللہ آپ ایک دن آز فرما رکھے تھے دوران باز آپ کے ایک مرید شیخ علی بن حیتی دوران باز اونے لگے اور اورگ اون آ گئی حضر غوثی اعظم نے اپنا واز روک دیا نیچے اترے اور اپنے مرید حضرت شیخ علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بعد اب کھڑے ہو گئے بڑے حیران ہوئے کہ مرید ایک تو واس کے دوران سو رہا ہے اتنا ادب کر رہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور اپنا واضح آپ نے جاری کیا واس کے اختتام پر حضرت شیخ علی بن حیتی نے عرض کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مخواب میں زیارت کر رہے تھے اور ہم بیداری میں زیارت کر رہے تھے حضور کے عدد کی وجہ سے ہی میں نیچے اترا اور ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں دیدار کر رہا تھا آپ نے بغداد معلہ میں سن 488 ہجری 488 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک آپ نے وقت گزارا یعنی تہتر سال اپنی زندگی کے تہتر سال 73 تھری ایئرس آپ نے بغداد معلی میں گزارے جو دور بغداد معلی میں آپ کا گزرا اس وقت بغداد معلی پوری اسلامی سلطنت جو اس وقت لکھوں مربع میل کی سلطنت تھی اس کا دارالحکومت تھا پانچ بادشاہ آپ کے دور میں گزرے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 توں نے مسلمانوں پر اتنے بڑے ظالم کو قاضی بنا کر مسلط کیا ما جوابو کا غدن عند رب العالمین ارحم الرحیمین تو کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا جب اپ نے اس طرح جھنجوڑا اور یہ اطلاع بادشاہ وقت کو ملی تو وہ کانپ اٹھا اور فورن اس نے ظالم کو قاضی کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اب جب حاکم کو خط لکھتے ہیں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 تو پھر برکت جو ہے وہ چلی جاتی ہے بزر غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باز ہیں ان میں سے ایک بعض ہم سماعت کرتے ہیں اور دیکھیں کس قدر اس میں روحانیت ہے اور کیسا آپ لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں یہ بعض الفتح الربانی میں ہے فتح الربانی ایک کتاب ہے جس میں آپ کے بعض جمع کیے گئے اس کی جو مجلس سے اول ہے اس پر تاریخ بھی لکھی ہے کہ یہ باز حضور غوث اعظم نے اپنے وشال سے تقریباً سولہ سال پہلے فرمائے پانچ سو پینتالیس ہجری اتوار کی صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا واضح ہوا اور اس وقت تین شوال المکرم تھے یہ باز سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ خانقاہ شریف میں حضور غوث اعظم بعض فرما رہے ہوں گے اتوار کی فجر کی نماز کے بعد تین شوال المکر کیا سہانا وقت ہوگا ہزاروں لوگ جمع ہو کر آپ کا سن رہے ہوں گے کیا وہ لمحات ہوں گے کیا وہ کیفیات ہوں گی کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے یہ وہ وعد ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی دلی دنیا کو ظاہر باطن کو بدل کر رکھ دیا ہم تصور میں ڈوب جائیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی سے استعانت طلب کریں یعنی مدد طلب کریں استعانت لیں اور عرض کریں یا غوث اعظم آپ نے اپنے واز کے ذریعے چوروں کو قطب بنا دیا کو ولی بنا دیا ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور آپ کا واضح سن رہے ہیں آپ ہم سب پر ایسا کرم کریں کہ ہمارا ظاہر و باطن روشن و منور ہو جائے ہماری ساری دل کی گندگی دور ہو جائے اور ہمیں بھی رب کا قرب نصیب ہو جائے فرمائے ہو پر اللہ کے معاملات میں غفلت نہ کرو لکونتباہ کم بادل موت جلدی جاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد تم جاگو فَإنَّهُ لَا يَنفعُكُمُ فی نہ فرو کم انتباہ فیضا لکل وقت موت کے بعد جاگو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ان تب لہو قبل لقائی اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے جاگ جاؤ ان قبل ان تن بلا امریکم جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی جگا دیا جائے گا پتن دمو وقتاً لاین فروک من اس وقت تم شرمندہ ہوگے پھر شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ کلو تم اپنے دلوں کو صحیح کر لو ادا صَلُحَ جب تمہارا دل صحیح ہو جائے گا تو تمہارے سارے احوال صحیح ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رسول اللہ نے اشاد فرمایا فبنی آدم ادا سلوح سلوح سائر ہی آدمی کے جسم میں ایک گوش کا لو تھڑا ہے اگر وہ سگی ہو جائے تو پورا جسم سگی ہو جاتا ہے فسدت اور اگر وہی گوش کا لو تھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی القلب سن لو وہ دل ہے فضور وسیع اعظم نے فرمایا تقوا دل کیسے صحیح ہوگا دل اللہ سے ڈرنے کے ذریعے صحیح ہوگا اللہ کا خوف پیدا کرو علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو تو دل اسی کے لیے توحید رکھو ولی خلا صف العمال اور عمل میں اخلاص رکھو و فساد وہ بھی جب تقوی نہیں ہوگا جب اللہ بہ بھروسہ نہیں ہوگا جب اخلاص نہیں ہوگا جب اخلاص سے دل خالی ہوگا جب توحی سے دل خالی ہوگا تو پھر دل خراب ہو جائے گا القلب تر فی قفص البنیا دل پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں بدن پنجرہ ہے دل پرندہ ہے قدرتن فی شتن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 یہی خراب ہو جائے یہی مر جائے تو پھر زندگی بیکار ہے پھر آپ نے اس طرح دعا کی اللہم اشغل اے اللہ ہمارے تمام جسم کے اعضا کو تیری عبادت میں لگا دے بنا بیماری اے اللہ ہمارے دل کو تیری معرفت میں لگا دے واشغل وشغل تیاتینا پیلینا و اے اللہ دن رات ساری زندگی ہم اسی طرح زندگی گزارے ہیں الحق نہ بلدین تقدم صالحین اے اللہ جس طرح صالحین نے زندگی گزاری ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما ما رزقتهم اے اللہ جیسے تو نے انہیں دیا ہمیں بھی عطا فرما کل کما کن تل اے اللہ جیسے تو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا آمین یہ دعا کرنے کے بعد بزرگ اعظم نے اشاد فرمایا یا قومی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 جہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے ہو جائے جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا ان ارد تم این یقون الحق الحکم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے پشتگلو بتا تو اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ وہ صبری اور جو بھی حالات ہوں صبر کرو وہ ردا بھی اور جیسے بھی معاملات ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہو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 پھر انہوں نے آخرت کو تلاش کیا وہ امیلو اعمال اور آخرت کے اعمال انہوں نے ادا کیے اصو نفو انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی وہ اطاؤ رب اور اپنے رب کی فرما برداری کی وہ آزو نفو سہم تم آضو حضور سغیر غوث اعظم فرماتے ہیں پہلے اپنے نفس کو واس کرو پھر دوسروں کو واض کرو وہی افسوس ہے تجھ پر تدغی انک علی تو کہتا کا میں حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اللہ کے دشمن شیطان کا کہنا مانتا ہے لو کا ابد علی الحقیقتی اگر واقعی تو اللہ کا بندہ ہوتا لادی تو, تو دشمنی کرتا شیطان اور نف سے و اور تو محبت کرتا اس سے جس سے محبت کا رب نے حکم دیا والمؤمن الموقن لا نفسه ہو وا مومن اپنے نفس کا کہنا نہیں مانتا شیطان کا کہنا نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کا کہنا نہیں مانتا اب آپ شکر کا درس دیتے ہیں یا قومی اشکرو للہ عز وجل نیا ہی تمہیں جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو ون ضرو اور یہ سمجھو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ اللَّهِ اللَّهِ تعالی یہی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں ائین شکر من کم یہ متقلبینتوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں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 تم اس کی نعمت دیکھتے ہو مگر سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اور دے رہا ہے وہ تارکل اور کبھی تم نعمتوں کی ناشکری ایسے کرتے ہو کہ نعمتوں کو تھوڑا سمجھتے ہو دوسرے مالدار کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو رب نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا وہ تن علا کم جو نعمتیں تمہارے پاس نہیں ان کی طرف نظر کرتے ہو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 آپ فرماتے ہیں یا غلامی اے میرے بیٹے لا یقن کا ماتا کلو وما تشربو وما تلبسو وماں تنق وما تذکر وما تجمعو ہر وقت اسی کی فکر مت کیا کر کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کیا پہنوں گا کہاں رہوں گا انہیں چکروں میں زندگی برباد نہ کر قدر ان قد بقیہ من عمری کا حاضل یوں لمبی امید نہ کر بس یہ سمجھ کہ تیری زندگی کا آج آخری دن ہے فحسب تحیع للآخر بس اب تو آخرت کی تیاری کر و تہدف لمجیم ملک الموت اور ملک الموت کے استقبال کے لئے تیار ہو جا یہ تیری زندگی کا آخری دن تصور کر یا غلام ما خلقت للبقائی فی الدنیا و التمتعی فیہا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 تو نمازوں کی پابندی کر اور درود پاک کی کسرت کر درود پاک کی کسرت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ حضور غس اعظم دو چیزوں کو نجات کا باعث قرار دے رہے آپ اشاد فرماتے ہیں وہی ہے کا کا مسلم وہ اما قلب کا فلا افسوس ہے تجھ پر تیری زبان تو مسلمان ہے لیکن تیرا دل حقیقی مسلمان نہیں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 قلبك من ہومو مت دنیا کی فکروں سے اپنے دل کو پاک کر لے کیونکہ دنیا وہی ملے گی جتنے لکھی ہے فن کا ماحوا ان قریب ان قریب تو اس دنیا سے جانے والا ہے لا تب کی بتل عیش دنیا کے عائش کو طلب نہ کر پما یا قوبی یہ کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا الش اللہ حقیقی سکون تو آخرت کا سکون ہے قصر عمل کا اپنی خواہشات کم کر دے وقد في دنیا جب تیری خواہشات کم ہو جائیں گی تو دنیا میں بے رغبتی پیدا ہو لن زہدہ کلو قصر العمل دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا ہو تو امیدیں کم کر دو اہ اقران السو اب یہ دنیا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے برے دوستوں سے حضور غوث سے اعظم فرماتے ہیں برے دوستوں کو چھوڑ دے وقت علم مبت نک و بئی نہ ان سے دوستی بالکل محبت ختم کر دے واہ سلحا بئی نقب نیک لوگوں سے محبت پیدا کر ویب امن کا ادا کان امن اکران سو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 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہو کھلا ہو اسے چاہیے کہ اس خیر کے دروازے کو غنیمت سمجھے لا متا يغلق وہ نہیں جانتا کہ کب یہ خیر کا دروازہ بند ہو جائے معنی کیا ہے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 یغلقو عنکم ان قریب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اغتنمو افعال الخیر ما دمتم قادرین علیہا جب تک تم نیکی کر سکتے ہو نیکی کو غنیمت جانو اغتنمو باب التوبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو سچی پکی توبہ کر کے نیک بن جاؤ یا غلام لا تقصل اے میرے بیٹے کا نہ کر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 الحمد چند دوستوں نے مل کر یہ کاوش کی ہے پر یقینا یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ امیر حمزہ اسلامک کالج کے لیے لوگوں کو تیار کریں اپنے بچوں اپنے رشتے داروں دو صحباب کے بچوں کا ذہن بنائیں کہ جو بچہ فرسٹ ایئر سے تعلیم اس طرح حاصل کرے کہ اسے قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے احادیث سے طیبہ کا ترجمہ بھی سکھایا جائے